الحمد لله وكفام الصلاة والسلام على عباده الذي اصطفام أما بعد فعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم و قال مقام ربی و نفس ان الحوا فن الجنت الم صدق اللہ وبی شرحلی صدری و یس وحل الرقت يا رب العالمين باری تعالیٰ ہے لنتنال البرا تم نیکی کی حقیقت کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کی اصل کو ہرگز نہیں پا سکتے نیکی کے ذائقے کو ہرگز نہیں چکھ سکتے جب تک تم وہ نہ خرچو جس سے تم پیار کرتے جو تمہیں محبوب پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ایک دل پیدا کیا اور آج تک کوئی دو دلوں والا انسان دنیا میں پایا نہیں گیا اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا معلّہ نفی اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے دل ایک اس دل میں اگر کوئی اور ہے تو اللہ تعالی اس میں داخل نہیں ہو پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا میں نے کہ ان نلمول کا اجاز دخل و کردو وجال و عزت عز بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے تو ہر چیز کو تلپٹ کر دیتے وہاں جو محبوب اور عزیز اور قدر والی چیزیں ہوتی اس کو بے قدر کر دیتے تو اللہ تعالی مالک الملک وہ صرف بادشاہ نہیں وہ بادشاہوں کا بادشاہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہنشاہ جو ہے وہ کسی انسان کو مت کرو کہ شہنشاہ تو اللہ شاہوں کا شاہ وہ جب کسی دل میں جاتا ہے تو وہاں جن چیزوں کی قدر ہوتی ہے وہ بے قدر ہو جاتی ہیں جیسے سورج آتا ہے تو چاند کی کوئی بکت کوئی نہیں رہتی اس طرح جب اللہ کسی دل میں جاتا ہے تو وہاں کوئی چیز کتنی بھی محبوب ہو اس کے بعد اس کی کوئی اہمیت کوئی قدر باقی نہیں رہتی میں نے مثال دی تھی آپ کو فراؤن کے جادوگروں کی چند لمحے پہلے انہیں دنیا بڑی عزیز تھی اور وہ پکا وعدہ لے رہے تھے فراون سے کہ جیت جائیں گے تو کیا ملے گا ہمیں پہلے طے ہونا چاہیے اور چند منٹ بعد کی بات ہے اللہ اندر گیا ہے دل میں اور اس کے بعد انہیں دنیا محبوب نہیں رہی بلکہ موت محبوب ہو اللہ سے ملاقات محبوب ہو گئی اور جب اس نے عذاب گنوائے میں یہ بھی کروں گا یہ بھی کروں گا یہ بھی کروں گا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے ہم اس لیے اپنے آپ کو سب سے پہلے اس عذاب کے لیے پیش کر رہے ہیں یقینا رب و نا خطا نا وما اکرہ تنا اس لیے ان نہ کونا اول المنین انکنہ اول المنین ہم سب سے پہلے مومن ہو کر اس عذاب کو جھیلنا چاہتے ہیں تاکہ پروردگار ہماری وہ جرت دے جو ہم نے اس کے مقابلے میں جادو کر کے کی تو انسان کو جو چیز محبوب ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس کے دل کو اکوپائی کیا ہوا ہے اس نے وہاں قبضہ جمایا ہوا ہے وہاں اور جب تک وہ قبضہ چھوڑے نہ اللہ تعالی وہاں داخل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ شیئرنگ میں نہیں رہتا یہ بات ہنڈریڈ پرسینٹ طے اللہ کبھی شیئرنگ میں نہیں رہتا یا اللہ ہوتا یا کوئی اور جہاں تک دوسری چیزیں انسان کو محبوب کروائی گئی ہیں زین النا من النساء شہوات من الساء من القنات المقن طلۃم الفت والانعام والن یہ انسان کی کرنسی ہے یہ سرمایہ ہے جس کو اس نے انویسٹ کرنا ہے ایک محبت قربان کرتا ہے اس کے بدلے میں پروردگار درجہ عطا کر دے اگر ان چیزوں سے محبت نہ ہوتی تو ان کو چھوڑنے اور ان کو ترک کرنے اور ان کو قربان کرنے اور ان کو سیکریفائی کرنے اور ان کو خرچ کرنے کا سواب کوئی نہیں تھا اگر محبت نہیں ہے تو ثواب کوئی نہیں ثواب اس کا ہے نما کشیب جس سے تم پیار کر جس سے تمہیں پیار نہیں اس سے رب کو بھی وہ نہیں چاہیے چاہے وہ کتنی بھی قیمتی چیز جس کے اندر چاہے وہ ایک روٹی اگر تمہارا دل اس میں اٹکا ہوا ہے اس وقت تو اس روٹی کو کسی فقیر کو دے دینے کا اجر اس آدمی کے دس ہزار پاؤنڈ خرچ کرنے سے زیادہ ہے جس کو ان کی کوئی وکت معلوم نہیں اس لیے کہ وہ روٹی دل سے نکل رہی ہے اور وہ چیز جو خرچ کر رہا وہ دل میں تھی نہیں جگہ ابھی خالی نہیں ہوئی جگہ دل میں کوئی اور ہے تو اگر ان چیزوں سے محبت نہ ڈالی جاتی تو کوئی عجر بھی کوئی نہیں اگر اسماعیل سے محبت نہ ہوتی تو ابراہیم کو اللہ خلیل نہ بناتا اس لیے پہلے محبت ڈالی ہے فلم بالا ماں جب بچہ باپ کے ساتھ باغ دوڑ کرنے لگا اور اٹیچ ہو گیا خواب دکھا دیا یہ ہمیں چاہیے ٹھیک ہے تو یہ محبتیں اللہ نے ڈالی اگر کو کہتے ہیں جی مجھے محبت نہیں ہے مجھے فلانچی سے بھی محبت نہیں جی پیسے سے بھی محبت نہیں تو پھر اس کے خرچ کرنے کا کوئی سواب بھی کوئی نہیں شرط یہ ہے کہ تمہیں اس سے محبت ہو بڑا درویش ہے جی کسی چیز سے پیار ہی کوئی نہیں شادی نہیں کی تو اولاد کوئی نہیں ہوگی جب اولاد نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز اس کے پاس نہیں ہے وہ غریب ہے دولت کوئی نہیں کمائے جی بس کہیں سے مل جائے تو کھا لی دولت کوئی نہیں تو دولت سے پیار بھی کوئی نہیں اور فقیر ہو گیا وہ تو یہ تو دولت ہے عبشاوات و البن و القنع المقن طرط منزاب الفقت و الخر المسمت ولاس زمین مربع گاڑیاں گھوڑے سرما ہے تو وہ تو آدمی فقیر ہے جسے ان میں سے کسی سے محبت نہیں محبت ہوگی خرچ کرو ان سے محبت اگتی رہتی ہے بندہ کاٹتا رہتا دیتا رہتا اگتی رہتی ہے سدا بار ہوتا نا ہمارے جانوروں کو کھلانے کے لیے چارا ہے کاٹتے رہو موچھا لگاتے رہو وہ پھر اگتا رہتا ہے مرتے دم تک ان کی محبتیں اگتی رہتی ہیں موچا لگا کے خرچ کرتے رہو ختم نہیں ہوتا تمہیں اجر ملتا رہتا ایک ہی دفعہ ختم ہو جائے فقیر ہو گئے ایک دفعہ ایمان بہت زیادہ کبھی ہوتا ہے آدمی خرچ کر دے پھر محبت بیٹھ جاتی پھر خرچ کرتا تو یہ محبتیں بندے کا سرمایا ہے یہ کوئی بری چیز نہیں فرشتوں کے انفاق پر اجر کوئی نہیں اس لیے کہ انہیں پیار کوئی نہیں وہ اگر کسی کو دیکھتے ہیں اور نظر کو پلٹا لیتے ہیں تو ان کا سواب کوئی نہیں ہے اس لیے کہ انہیں اٹریکشن کوئی نہیں ہے جن سے مخالف میں انہیں اٹریکٹ نہیں کیا کسی چیز نے لہذا ان کی قربانی بھی کوئی قربانی نہیں انسان کو اپنی خواہشات بڑی عزیز ہوتی اپنے آئیڈیاز بہت پیارے ہوتے ہیں. اپنے خیالات بہت پیارے ہوتے ممتب جب تک تم وہ نہ خرچو جو تمہیں پیارا ہے تم نیکی کو چکھ نہیں سکتے تمہیں کبھی نیکی کا مزہ نہیں آئے گا نیکی چیز نیکی کا اپنا ایک سواد ہوتا ہے اسی لیے لوگ سب کچھ لٹا دیتے ہیں اس سواد کے لیے اس مزے کے لیے اس ٹیسٹ کے لیے فرمایا تب تک نہیں چکھ سکتے جب تک وہ نہ خرچو جو تمہیں پیارا ہے اب خواہشات انسان کو بڑی پیاری ہو خیالات انسان کو بڑے پیارے ہو جب انسان اپنی اس خواہش کو قربان کر دیتا اس کی نظر اٹھی ہے کسی طرف کسی عورت پہ پڑی ہے نہ پہ پڑی ہے. دماغ کہتا ہے اور دیکھنا ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ اٹریکشن ہے دل کہتا دیکھ خواہش کہتی ہے دیکھ لیکن اس نے کیا, کیا اس نے نظر کو ہٹا لی کیوں اللہ نے کہا نہ دیکھ اگر اس کا دل نہیں کرتا دیکھنے پہ تو سواب کوئی نہیں ہے کیونکہ اس نے قربان کچھ نہیں کی دل کرتا دیکھنے پہ اور نہیں دیکھا تو, تو نے نفس کی خواہش کو قربان کیا فرمایا ون نفس انل ہوا اور نفس کو اس نے خواہش سے روک دیا اس کی خواہش کو ڈسکنیکٹ کر دیا اس کو اس نے پاؤں میں پھینک دیا فن نل جنت الما واہ تو جنت کا ٹھکانا مجھ قربان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کی نظر نہ محرم پہ پڑے اور وہ اپنی نظر کو ہٹا لے ایمان کی حلاوت کو اپنے دل میں محسوس کرے گا محسوس. کبھی کر کے دیکھیے کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جو سال میں نظر آتے مسجد سے باہر نکلیں گے دائیں بائیں آپ کو نظر نظر پڑ گئی ہے نظر پلٹا کے چاہتی ہے دوبارہ دیکھنا ہٹا لیں آپ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے پاس کچھ ہے تو اپنی خواہشات کو اگر یہ خواہشات نہ ہو اس لیے مولانا روم نے کہا کہ یہ تو تیری بھٹی کا ایندھن ہے یہ خواہشیں یہ جذبات یہ مختلف جو انسپائریشنز ہیں یہ سارے تیری بٹی کا ایندھن ہے کانٹے ہیں یہ لیکن یہ تیرے تندوری کا بالن ہے اگر یہ نہ ہو تو تیرے پاس خرچنے کے لیے کیا ان کو جھونک دو نفس میں خواہش پیدا ہوئی خواہش خواہش ضروری نہیں کہ پوری ہو جائے لیکن آپ نے اللہ کی خاطر کو قربان اس نے ریجیکٹ پھر بھی ہونا تھا جوتے کھا کے بھی واپس آنا تھا آپ اس کو ایکسٹریم تک نہیں لے کر گئے اللہ کی خاطر آپ نے جہاں اس کو خود سے ڈسکنیکٹ کر دیا تو اس کا آپ کو اجر ملے یہ آپ کی قربانی تو خواہشات اور وساوس اور خیالات جو ہمارے اندر پیدا ہوتے جس طرح آپ کے کمپیوٹر میں یا انٹرنیٹ میں جو ای میل آتی ہے اس کے ساتھ اٹیچمنٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی وائرس بھی بعض دفعہ ہوتا ہے اسی طریقے سے بعض وسوسے خیالات جو آتے ہیں ان کے ساتھ وائرس میں ہیں اگر ایمان ان کو بلاک کرتا ہے اور وائرس ڈیٹیکٹر کا کام کرتا ہے تو وسوسے جیسے بھی ہوں آپ کو ان پر حضر ملتی ایک صاحب یاد کرتے ہیں اللہ کے رسول مجھے ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ میں ان کو بیان کرنے کی بجائے آپ کے سامنے میں مٹی ہو جانا زیادہ پسند کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آواہ واجہ تم کیا پھر واقع ایسے خیالات تو تمہارے دلوں میں آتے ہیں تو جو دوسرے چھپا کے بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جو بات اس نے کہی ہے وہ بالکل سچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان کی نشانی یہ اس لیے کہ تم نے ڈیٹیکٹ کیا ہے نا ان کی برائی کو جانا تو بیان نہیں نا کر رہے تم یہ چاہتے ہو کہ مر جاؤ لیکن بیان نہ کرو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا وہ وائرس ڈیٹیکٹر کام کر رہا تمہارے ایمان نے پن پوائنٹ کر لیا نقصان دہ وساوس کو یہ تمہارے ایمان کی نشانی تو خواہشات وساوس یہ سرمایہ ہیں اگر بندے کو خرچ کرنا آج ہے. دنیا کی محبت سرمایہ ہے اگر بندے کو اسے خرچ کرنا آج ہے. خواب میں آپ نے آج تک دیکھا ہو کہ کسی آدمی نے کسی کے ساتھ کوئی بزنس یا تجارت یا سودا کی اور پھر پلٹ کے اسے پیسے ملے کوئی گاڑی بیچتا ہے کوئی مکان بیچتا ہے کوئی خرید و فروخت کرتا ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ معاملہ پھر لوا ڈیل ہوا ہو باہر وہ کہتے ہیں کوئی صاحب تھے وہ بیل کا سودا کر رہے تھے خواب میں تو خریدنے والا ان کو سات سو دے رہا تھا یہ آٹھ سو مانگ رہے تھے تو اسی بارگیننگ کے اندر ان کی آنکھ کھل گئی تو فورن آ بند کر کے مک سات سو ہی کر نکالو سات سو ہی نکالتے تھے اس لیے کہ آنکھ کھلی تو پتہ چل گیا کہ اس کا تو وہ بیل ویل تو ہے ہی کوئی نہیں تو جو سات سو مل جائے وہ بھی مفت کا ہے جب بندے کی آخرت کی آنکھ کھلے گی تو اسے پتا چلے گا کہ اس کا کچھ بھی نہیں تھا للہ ہے و سماوات ومحافظ. اس وقت وہ کہے گا کہ چلو سات سو دے دو لیکن اس وقت قیمت کوئی نہیں ہوگی لرطانی قریب انفکا و اب وہ تیرا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سے حدیث میں فرماتے ہیں کہ تیرا صدقہ وہ صدقہ ہے انت صحیح ہن وہ تو ہن بھی فٹ ہو صحیح اور مینٹلی بھی صحیح ہو شہید کہتے ہیں انتہا درجے کی لالچ کو فرمایا ہوا میں یو کا شوہ نفس ہی جو جی کے لالچ سے بچا لیا گیا فولاح کا ہوم تو فلاح انہیں لوگوں کو ملے تو شوہ سے بنا شحیح فرمایا ابھی تیرا دماغ بھی فٹ ہو یعنی تمہیں کوئی ایسی بیماری نہ لگی ہو کوئی ایڈز وغیرہ کوئی کینسر وغیرہ اب پتہ ہو چھ مہینے سال میں مرنا ہے فزیکلی بھی فٹ ہو شاہی اور لالچ بھی ابھی تیرے اندر موجود اس صورت میں تیرا دیا گیا صدقہ صدقہ اس لیے کہ ابھی شیطان تیرے سامنے بڑی بڑی سکرینیں لا کے تو وہ ڈال رہا ہے سلائیڈز اس کے اندر بھل یہ سو یا پانچ یا ہزار یا دس درم ہم نے خرچ کر دیے تو وہ بجلی کا بل بھی رہتا ہے فلاں بھی بل رہتا ہے فلاں بھی ابھی تھی کرنا ہے فلاں کام بھی کرنا ہے پوری لسٹ گنوا دیتا ہے لیکن اگر آدمی کہہ کہ کے آج جانا ہے میں نے فلاں ہوٹل پہ کھانا کھانا ہے تو شیتان کبھی نہیں کہتا کہ یہ سو پچاس جو تیرا خرچ ہوگا اس سے تیرا کتنا نقصان ہو شہید ابھی لالچ باقی ہو مکان بھی بنانا ہے اولاد کا بھی فلاں کرنا ہے فلاں اس صورت میں جب تو اس کو خرچ کر دیکھیے ایک تو ہوتا ہے بیلوں کا جو ہمارے یہاں میلے ہوا کرتے تو اس میں بیلوں کا ایک تماشا ہوا کرتا جس میں وہ کرا لگا کے تو جوڑیاں چلتی ہیں اور پھر اس میں اعلان ہوتا ہے کہ کون جیتی ہے تو اس میں باقاعدہ کرا بھی لگایا جاتا ہے اس میں مٹی بھی کافی چڑھتی ہے اور پھر بندہ بھی ایک آدھ اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے دو بھی بیٹھ جاتا خالی بیل دوڑانے کا کوئی فائدہ نہیں اگر کوئی آدمی خالی بیل دوڑا دے کرا نہ لگائے اور کہ میرے بیل آگے نکل گئے تو اس کو انعام ملے گا نہیں شرط یہ ہے کہ کرا لگا ہوا ہو مٹی چڑھی ہوئی ہو بندہ اوپر بیٹھا ہوا تو کسی غار میں بیٹھ کے نہ شادی کرے نہ تیرے بچے ہوں نہ تیرا پیسہ ہو اور غار میں بیٹھ کے دہرا کے تو لے جا اللہ کے پاس اور کہ میں پہلے نمبر پر آ گیا ہوں شرط یہ تھی کہ کرا لگے دی ہو بچے ہوں دنیا ہو دیاری لگا کے آئے ہاتھوں پہ چھالے ہوں پھر خرچ کرے پھر پتا چلے گا آگے نکلا یا نہیں نکلا شرط یہ ہے کہ یہ سارے پیپرز دینے ہیں تون اسی طرح اگر بھڑا ہوا گھڑا لے کے دوڑنا ہے تو کوئی خالی لے کے دوڑے اور پہلے نمبر پہ آج اسے نام ملے گا شرط یا گڑا بھرا ہوا ہونا سے وہ بھر کے لاؤ جسے بولے شاہ کہتے ہیں پانی پھرن پنیا رنگا رنگ گڑے پھر ادا جانیے جہاں توڑ چڑے برتے تو ڈرتے حج بھی کرتے رہتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہیں روزے بھی رکھتے رہتے ہیں لیکن گنا اسی کا جائے گا جس کا توڑ چڑے جب جان کنی کا عالم ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر جان نکلے تو سب اگر ڈسکونیکٹ ہو گیا تو نہ آپ اپنی میل پڑھ سکتے ان باکس میں بھی نہیں جا سکتے آپ اخبارات بھی نہیں پڑھ سکتے اسی طرح کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ آپ کا اکاؤنٹ ہے یہ سیز ہو گیا تو جو کچھ اس میں ہے جاج روزے نماز سارا کچھ سیز ہو جائے گا ابو ذرا محدث ہیں بہت بڑے رحمہ اللہ انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو علماء جاتے ہیں ان کی عیادت کے لیے تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کسی ایسے آدمی کے پاس جاؤ جس کی زندگی سے تم مایوس ہو جاؤ تو اس کے پاس کلمے کا ورد کرو اسے کلمہ یاد دلاؤ اس لیے کہ من کا آخر و کلام ہو لا الہ الا اللہ دخل جن آپ اتنے بڑے عالم ہیں محدث ہیں انا کو حیات یہ کہ ان کو کلمے کی تلقین کریں اب حدیث کو بھی پورا کرنا ہے تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کریں تو انہوں نے کہا کہ ان کے سامنے وہ حدیث پڑ دو انہوں نے بات چلائی ان پر نزا کا عالم تاریخ انہوں نے حدیث شروع کی حدثنا فلان ان ان فلان ان حدثنا فلان کالا فنا چار واسطے بیان کرنے کے بعد خاموش ہو گئے اس کے بعد یہ حالتیں نزا میں ہیں اور وہاں سے انہوں نے اٹھایا روایت جہاں انہوں نے چھوڑا وہاں سے ابو زر نے شروع کیا حدثنا نہ عن فنان عن آنا نصب نالن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانا آخر لا کلام الا لا داخال جنا اور جان نکل گئی یہ نزا کے عالم میں بھی انٹیک میموری کام کر رہی اور اللہ تعالی نے وہ عیت کر دیا حدیث بیان کی اور کلمے کے ساتھ جانے وَأنتا صحیحن وشحیح. تو ٹھیک ہو تجھے کوئی ایسی بیماری بھی نہ لگی ہو جو تجھے زندگی سے مایوس کر دے وہ اور تجھے کوئی مینٹلی ایسی بیماری نہ لگی ہو کہ تیری لالچ مر جائے تو باقی رہ اور پھر تو خرچ کرے تو تیرا صدقہ وہ سکا فرمایا یہاں تک کہ تیری جان لبوں پہ آ جائے تیری امیدیں تیرے مستقبل سے ٹوٹ جائیں اور تے یہ قزا لاہ قزا لے فلان اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ لے فلان اب تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے اب وہ ہے ہی فلانے کا کا وہ تیرا ہے ہی نہیں اب تو کیا صدقہ کر رہا ہے تو کسی دوسرے کی چیز دے رہا تیری دسترس میں نہیں مرزل الموت میں جب آدمی مبتلا ہو جائے تو وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا آپ اپنے اس سولس وسیعت کر سکتا ہے ایون کہ اس حالت میں وہ قرض بھی نہیں لے سکتا جو اس کو قرض دے گا وہ اپنے قرض کا خود ذمہ دار ہو اس لیے کہ حالت نظر میں اس حالت میں جب بندہ دنیا سے مایوس ہو جائے تو وہ کہے مجھے چھ ملین دینا میں فلاں مسجد کو دینا چاہتا ہوں پیچھے اس کے اولاد ساری زندگی لگی رہے تو پیسے نہ وہ مایوسی کی حالت جو ہوتی ہے وہ وہی وہ ہوتی ہے جو آخری اوور میں بیٹس مین کی ہوتی ہے ہر بال پہ چوکا یا چکا مارنا ہے اس کہ پیچھے گئے نہیں تو آئے کوئی تو کہیں اس کا چوکا چکا پیچھے پوری فیملی کو جو ہے وہ مشکل میں نہ ڈال دے حضرت صدیقر جلتھانا نے حضرت آشا سدیکانہ کو ایک پلاٹ دیا تھا ایک زمین دی تھی زندگی میں جب آپ کا و کا وقت قریب آیا تو آپ نے بلایا حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا بیٹی میں نے تمہیں فلاں جگہ دی تھی لیکن تو نے اس کا قبضہ نہیں لیا جب تک قبضہ نہ لیں تب تک سودا مکمل نہیں ہو ہوبا کر دیں یا بیچیں جب تک فریق مخالف قبضہ نہ لے نہ وہ ہبہ کمپلیٹ ہوتا ہے نہ وہ سودا کمپلیٹ ٹھیک ہے فرما, میں نے تمہیں دی تھی مگر تم نے قبضہ نہیں لیا اس کا اور اب وہ میں دے نہیں سکتا اور تو قبضہ لے نہیں سکتی اس لیے کہ میں مردل موت میں ہوں اب وہ میری جائیداد کے ساتھ تقسیم ہوگا جب تم تیرا حصہ ملے گا وہ اب اس جگہ کے لیے کوئی لڑائی بعد میں نہیں کرنی کہ مجھے اببہ نے دی جب تک تو نے قبضہ نہیں آپ رجسٹری کروائیں تو پہلے پوچھتا ہے تحصیلدار قبضہ لے لیا جھوٹ موٹ کہہ دیتے کہ لے لیا اس لیے کہ قبضہ نہ لو اللہ تعالی کہتا ہے تمہارا سودا تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک تم مجھے اپنے نفس سمیت ہر چیز کا قبضہ نہ دو ان اللہ ہشتر اللہ نے سودا کیا نا صرف زبان کہہ دیا کسی سرکاری افسر کے سامنے کہہ دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیا کہ میں نے بیچا اللہ نے خریدا لیکن قبضہ نہیں چھوڑا تو عبداللہ ابن اب کی ڈیل مکمل نہیں نہ ہوئی اس کا سودا نہیں نا کمپلیٹ ہوا کیوں اس نے قبضہ نہیں دیا ابو بکر صدیق رضی تالانہ نے بھی وہی کلمہ پڑا ہے وہی سودا کیا ہے ڈیل کمپلیٹ کیا ہے سب کچھ اللہ پر. قبضہ دیا لہذا جب تک ہم اپنی ان خواہشات اور ان محبتوں سمیت یہ ہمارا سرمایشی کا تو سودا ہوا ہے اپنا ہاتھ اٹھا نہ لے اور ان کا قبضہ اللہ کو نہ دے دیل مکمل نہیں ہوتی البر تنال البرحتا فکو بمات جی بات چلی تھی کہ آج تک کسی نے خواب میں کیے ہوئے سودے کو ایک خیال ہوتا ہے نا خواب خیال ہوتا ہے کبھی کسی نے کسی کے گارا کے دروازہ نہیں گٹکٹایا آج خواب میں آپ نے یہ گاڑی بیچ دی ہے میرے ساتھ لاؤ چابی لاؤ کبھی ایسا ہوا ہے شیطان خوابوں کا بیوپاری خواب دکھاتا خیال نقشے بیچتا ہے وہ فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا پھر تیرا یہ بیٹا بھی ڈاکٹر بن جائے گا یہ انجینئر بن جائے گا پھر اتنی کمائی آیا کرے گی اپنا بھی کلینک اس نے کھول لیا بیس تیس پچاس ہزار روپیہ مہینے کا آئے گا تودری تو ٹانگ پہ ٹانگ بیٹھ کے رکھ کے تو پھر بیٹھ کے اپنی ویلی میں لوگوں کے فیصلے کرے گا اور تیری دھاک ہوگی بڑی وہ سارے نقشے بنا کے بندے کے سامنے رکھے یہ نہیں کہتا کہ یہ بچہ مر بھی سکتا ہے روڈ ایکسیڈینٹ ہو سکتا ہے جہاز کا ایکسیڈینٹ ہو سکتا ہے کوئی بیماری بھی لگ سکتی ہے ہو سکتا ہے تو زندہ رہے یہ مرد ہے ہو سکتا ہے یہ زندہ رہے ترد موت کو تو وہ قریب بھی نہیں نا آنے دے وہ جو مینو دکھاتا ہے بندے کو کہ اس میں سے سلیکٹ کر لو اس میں موت کوئی نہیں ہوتی بڑے بڑے نقشے ہوتے خیال بیچتا ہے اندازہ کریں آپ اللہ کی کریمی کا تو وہ یہ خیال بھی خرید لے دنیا میں کوئی خیال نہیں خریدتا آپ بیوی بی سے کہیں کہ مجھے یہ خیال آیا کہ میں آپ کو سو دنوں والا ڈیڑھ سو دروں والا سوٹ لا دوں تو وہ راضی ہو جائے گی نہیں یہ تو خیال ہے صاحب آپ کو آتے رہیں گے جاتے رہیں گے میرا دل کرتا ہے تو میں دس چوڑیاں تولے تولے کی بنوا دوں وہ خوش ہو جائے گی نہیں جب تک اس کے بازوں میں آ کے وہ لگیں گی نہیں اور جب تک سوٹ خرید کے گھر نہیں لائیں گے خیال پہ بیوی بی خوش نہیں ہو رب خوش ہو جاتا اس سے زیادہ کریم کو یہ ہے سودا لینے والا شیطان خیال پیدا کرتا ہے رب کہتا ہے اسے بیچ دو مجھے اسے مجھے بیچ دو وہ نرا خیال ہوتا ہے خواب ہوتا ہے سراب ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ پورا ہو تجھے کیا پتا کل تو مر جائے خواب جو خیال اس نے تیرے ہاتھ میں پکڑایا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے تمہیں وہ تو پچاس سال کا بجٹ تیرے ہاتھ میں دے دیا اس نے اور کل نے مر جانا ہے وہ مات نفسم تموت اردن تموت دری نفسم مادا تک صبح غدن کسی جان کو نہیں پتا اس نے کل کیا کرنا ہے تو آج سودا کر لو یہ خواب مجھے دے دو یہ پورا نقشہ جو اس نے تمہیں دیا ہے نا تم یہ مجھے بیچ دو سیٹلائٹ ٹاؤن میں کمرشل مارکیٹ کے بالکل پیچھے ایک صاحب کی کوٹھی تھی تقریبا دو کنال دو بیٹے تھے ان کے ایک بیوی تھی فوت ہو گئے جائیداد تینوں میں تقسیم ہو گئی ایک بیٹے نے اس میں مارکیٹ بنائی بہت خوبصورت بہت اچھی دکانیں بنائی ابوظہبی کے الفلا پلازے کی طرح خوبصورت اچھی بنی دوسرے بیٹے نے وہاں مسجد بنا دی اپنے حصے جب اس نے مسجد کا ارادہ کیا تو ماں نے اپنا حصہ بھی اس کو دے دیا اس ماں اور بیٹے کے حصے سے وہاں مسجد بنی ہوئی ہے میں نے نماز پڑھی ہے اس اب بتائیے اس باپ کے لیے فائدہ مند کون ہے وہ کمرشل مارکیٹ یا وہ مسجد کا واریت نہیں ہوتی مسجد خوبصورت بنی ہے انتظامات بہت اچھے ہیں لیکن کیا وہ جو اس بچے نے سوچا تھا اور یہ بچہ تعلیم یافتہ ہے اس کے دل میں نہیں خیال آئے گا کہ یہاں پہ اگر ایک دکان بھی کسی کی ہو تو وہ سمجھتا کہ میری روزی کا بندوبست ہو گیا وہ ٹھیک ٹھاک مہنگا ایریا وہ سوچ سکتا تھا یہاں دس بیس دکانیں بن سکتی دو تین چار سٹوئی دوسرا بنا سکتا تھا یہ نہیں بنا یا اسے محبت نہیں تھی پیسے کتنا لڑا ہوگا وہ اپنے نف شیتان نے کتنے نقشے اس کے سامنے بنا کے رکھے رکھ ہوں گے اور اس میں اٹھا کے پھڑے ہوں گے کتنی مارکیٹوں کے ڈیزائن اٹھا کے اس نے مسجد کا ڈیزائن بنایا کوئی اندازہ کرتا رب کو پتا ایک خیال پیدا ہوا فلاح جگہ جانا ہے اب پتا نہیں بندہ وہاں پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا روڈ کراس کرتے ہوئے مارا جائے لیکن خیال پیدا ہوا بندہ اللہ سے ڈر کے کہتا ہے یار نہیں جانا اللہ نے وہ خیال خرید لیا صرف خیال تھا ضروری نہیں تھا وہ پورا ہو جاتا فرمایا ماں وہ امام انخواف و مقام ربہ ہی جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے حیا کر گیا ڈر گیا میں کیسے سامنا کروں گا اپنے رب وہ نہا نفس کو روک لیا کس سے ہوا سے اس خیال سے ان جنت ہی یہ خیال مجھے دے دو جنت لے ایسا کریم سودا کرنے والا کوئی اور ہے جو خیال خریدتا ہو آنکھ اٹھی ہے نہ میرم پہ پڑی ہے پھر دل کہتا ہے دوبارہ دیکھوں کہتا ہے نہیں اللہ کہتا ہے یہ خیال مجھے دے دیکھ دے اس کو آنکھوں کو جکا لے جتنی تکلیف ہوئی ہے میں ایسی نہیں جھکتی ایمان خرچ ہوتا ہے بیٹری کام کر رہی ہو تو نظر جی اس کا ڈھکن بنایا ہوا اللہ تعالیٰ نے لیکن یہ ڈکن جو ہے یہ بڑی مشکل سے چلتا کل لینا یا پا اپنی نگاہوں کو نیچے کر بند نہ کر لیں ہوتا ہے دھیما کر لیں ڈم کر لیں اس لیے کہ جب نظر کسی کو خاص نظر سے دیکھتی ہے تو وہ جو فل لائٹ ہوتی ہے نا گاڑی والی وہ پوری اس کے ساتھ دیکھ تو میں ڈم کرو انزین یا غدون اسواتا رسول اللہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے یہاں اپنی آوازوں کو نیما کر لیتے آج کا بول تو یہاں کیا ہے سامنے بھی دیکھ رہے ہو تو نظر ہے ٹاپ ضروری نہیں وہ کے قدموں پہ ٹھیک ہے وہ آج تک دائیں ہو سکتی ہے بائیں ہو سکتی ہے یہ سامنے رہتا ہے کہ کوئی حملہ آ رہا ہے سامنے سے تاکہ ٹکر نہ مارو تم کو کھول کے رکھنی ہے لیکن اس طریقے سے ان کو کنسنٹریٹ نہیں کرنا کہ ناک نقشہ سارے کا سارا جو ہے چیز آ رہی ہے کوئی پارٹیکل ہے کوئی گزرنے والا ہے میرے پاس سے. جگہ اتنی. سب کچھ نظر میں رہے لیکن نظر وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو بھی سودا کر میں نے فلاں چیز بنانی فلاں چیز خریدنی کوئی سوال ہی آ گیا. نقشہ تو آپ کے پاس ہے شیطان نے ایک پکڑا دیے آپ نے اس کو ایک طرف کر کے اس کو دے دی کوئی بات نہیں میں صبر کر لیتا اگلے مہینے کر لوں اس لیے کہ نیکی میں دیر کو نہیں کرنی چاہیے دنیا کو پیچھے کر دینا چاہیے کچھ پتا کوئی نہیں کب جانا پڑ جائے اور نیکی وہاں کام آئے گی دنیا وہاں کام نہیں آئے گی پہلے بندوبست کرو اشتان ہو جائے کو مل فخر شیتان تجھے فخر کے ڈراوے دیتا ہے جب بھی آپ دس درم بھی خرچنے کی سوچیں گے اتنی لمبی لسٹ لے کر آ جاتا ہے. یہ سارے کام تیرے بھی پڑے ہوں اور پھر کسی امیر آدمی کا نقشہ لے آئے گا فلانا بندہ کتنی ملیں چلتی تھی تم سمجھو تم بڑے پیسے والے ہو فلاں آدمی تھا وہ ملینر تھا آج کل اس کے پاس بچوں کے اسکول میں دینے کے لیے فیس نہیں ہے بچے اس نے سکول سے اٹھائے ہوئے پتہ نہیں تمہیں کیا گرا لگا ہوا ہے یہ مسجد میں دے دو یہ فلاں جگہ دے دو یہ فلاں جگہ دے دو فلاں آدمی کو دیکھو کیا نشروف کا ہوا ہوا ہے اس پیسے کو سنبھال کے رکھو اشان و یادو کو ملک شیطان تمہیں فکر کے ڈراوے دیتا حالانکہ پتہ کوئی نہیں کہ کل بندے نے رہنا یا نہیں رہنا و اللہ کو مرت رہتا من فضلا اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے ایک تو اپنے مغفرت کا اور ایک فضل کا آپ دیکھیں اللہ تعالی نے جہاں بھی پرانے حکیم میں ذکر کیا رزق کا تو رزق سے مراد آپ کی اولاد بھی ہے آپ کی صحت بھی ہے آپ کا جسے ہم رزق کہتے ہیں وہ بھی پوچھا رزق سے مراد وہ رزق نہیں جس کو اردو میں رزق کہتے رزق کا مطلب ہے اللہ عمار اے اللہ پروائڈ اور ذکنا ہمیں رزک دینی ہے ہمیں عطا کر ان سے کم امار تو so جو چیز آپ کو اللہ نے پرووائڈ کیا اس کا نام رض قرآن جس, جس کو ہم رض کو روزی کہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل کہتا سورہ مزمل میں فرمایا نماز کو لمبا مت کرو تمہارے پیچھے بیمار لوگ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں جو یب من فضل اللہ جو اللہ کا فضل ڈھونڈے نوکری پہ انہوں نے جانا ہے ڈیوٹی یا کارڈ پنچ کرنا مولوی صاحب نے تو نماز پڑھا کے سونا ہے اب وہ پکڑ کے بیٹھ کے سورہ یا یا سورہ واقعہ اور پیچھے والا اسپیکر میں ہے کہ بھائی میرا تو کارڈ پنچ کرنا میں نے اور ٹائم تو آگے پیچھے ہو جائے گا اور اس کی ساری نماز اسی کوفت میں گزر گئی تو وہ ضرور تو کوئی نہیں آیا جو مخصوص تھا نماز میں وہ جو آدمی ریلیکسن ہوتی ہے عبادت کے اندر وہ تو اس بندے کو نہیں ملی اس میں تو ٹینشن میں نماز پڑھی بار بار گڑی گھما گھما کے دیکھ رہا ہے گڑی گھما گھما کے دیکھ رہا ہے یہ ہے بندے کو فتنے میں ڈالنے والی بات اور بعض لوگ توڑ کے بھی چلے جاتے ہیں کہ نماز پھر بھی پڑھ لیں گے وہاں جا کے کارڈ پنچ کر کے پڑھ لیں تو وہاں حکم دیا کہ دیکھو جو بھی تمہیں میسر ہے یعنی آسانی ہو جس میں سب کے لیے اپنی اکیلی نماز پڑھنی ہے نفر پڑھنے ساری رات پڑھتے رہو اپنے نفل پڑھنے ہوں تو والا سرو انتہا کل کوسر پڑھ کے پڑھ لیتے ہو پبلک جب تیرے پیچھے آ کے کھڑی ہوتی ہے تو, تو تم لمبا کر لیتے ہو اور ان میں بوڑھے بھی ہیں وہ بھی ہیں جن کا وضو نہیں ٹھہرتا بڑی مشکل سے پکڑ کے بیٹھے بیچار اور وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ڈیوٹی پہ جانا ہے جب تک من فضل اللہ تو اللہ اپنا فضل کہتا جس کو ہم روزی کہتے ٹھیک ہے جی تو فرمایا ایک تو اللہ کا تم سے وعدہ مففرت بخشش کا اور دوسرا کیا فضل کا وہ سپانسر ہے تمہاری روزی کا اتنی بڑی بات ہے کہ شیطان جب ڈراوا دے کیا بنے شیطان ہماری صلاحیتوں کو سامنے رکھ کے ڈراوے دیتا ہے ہنر تیرے پاس کوئی نہیں ہے بس لگا ہوا ہے. کام تو لگا ہوا ہے کیا کرو گے جا کے پاکستان کیسے کھلاؤ گے ان کو ہماری استعداد کو سامنے رکھ کے ڈراتا ہے اور اللہ فرماتا ہے میری طرف دیکھو میری استعداد کو دیکھو چاہوں تو امیر کو فقیر کر دوں اور فقیر کو امیر کر دوں چاہوں تو بادشاہ کو گدا کر دوں گدا کو بادشاہ بنا دوں روز ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں پاتا برویا بسار اللہ بصیرت عبرت عبرت کو جو کل تک یہ سمجھتے تھے کہ ملک کے اندر جہاں چاہیں جو چائے کریں کوئی پوچھنے والا نہیں ہر چیز کا مینڈیٹ ان کے پاس پاسپورٹ کو ترستے وطن کی دھرتی کو ترستے اے سی میں بیٹھے اس کی گرمی کو ترس رہے جو کل زندگی کی بھیک مانگ رہا کاپ میں بیٹھا ہوا آج وہ بنا گئے یہ کیا ہے یہ نہ اس کی پلاننگ میں تھا نہ اس کی پلاننگ میں تھا اللہ مال اکل ملک کے تو اصل ملک کا منت وہ تنزل ملک کا ممنت اور چین لیتا اس لیے کہ ملک اپنی مرضی سے کوئی نہیں دیتا اتا ہو جاتا ہے بغیر مرضی کے بھی مل جاتا لیکن دیتا کوئی اپنی مرضی سے نہیں ہے نزا کے عالم میں گزر کر دیتا ہے تنزل ملک منتشا کھینچ کے لیتا ہے ملک جس سے بھی لیتا وہ تو منتشا تو شیطان نقشے رکھتا ہماری کا کون کھلایا گا تیرے بچے تم کل مر جاؤ گے ہمارے انکم جو جو لائف انشورنس والے ہیں ان کے پاس جو سب سے بڑا فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی آپ کے گھر میں یو آر جسٹ سورس انکم آپ دو ہزار یا تین ہزار لے کے آتے ہیں چار پانچ کھا رہے ہیں آپ کی وفا... وفات ہو جائے گی یا آپ کا انتقال پر ملال ہو جائے گا تو کھانے والے جو ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں انکم ختم ہو جائے گی تو کیا بنے تو اس کے لیے ہم سے رابطہ کام کریں مسئلہ یہ ہے کہ مومن کبھی بھی اپنے آپ کو اپنی اولاد کا رزاق اور رازق نہیں بندہ مرتا ہے نا اللہ تو نہیں مرتا مومن کا اگر ایمان میں خلا نہ ہو تو انکم میں خلا نہیں آتی پروردگار کسی نہ کسی کو کھڑا کر دیتا اور یہ جو پھر دیتے ہیں وہ بھی سب کو معلوم لیکن مومن یہ سمجھتا ہے کہ رازق اللہ ہے اس لیے کہ اس نے کہا مو نر جو کومیا تو جو ان کا رزاق بنا بیٹھا تیرا بھی رزاق میں ہوں میں دیتا ہوں تو, تو ان کو دے تو ہٹ جائے گا کسی دوسرے کے ذریعے رب دینا شروع کر دے گا کسی کے دل میں ڈال دے گا باپ نے یہ سوچا ہوا تھا کہ میں میٹرک کے بعد نہیں پڑھاؤں گا بچے کو میں افورڈ نہیں کر باپ کا انتقال ہو گیا بائی پاس آپریشن ڈیٹ ملی ہوئی ہے اور گھر میں ہارٹ اٹیک ہوا وہ وہاں سے ہاسپٹل سے آیا ڈسچارج ہو گھر والوں کو مل ملا کے آتا ہوں اور دوسرے تیسرے دن پھر اس نے جانا تھا ڈیٹ تھی وہ گھر میں اس کا ہارٹ اٹیک ہوا ڈیتھ ہو اس کی جو بات میرے ساتھ ہوئی تھی گاڑی میں جب وہ واپس ہاسپٹل سے آ رہا تھا تو گاڑی میں بات اس کی یہ تھا کہ میں ٹرک کافی ہے اس سے زیادہ میں افورڈ نہیں کر سکتا بیمار ہوں. اس کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کو اس کی اولاد کا توفیل باندھ کہتا جی جتنا پڑھ سکتے ہو پتر پڑھو یہ اللہ تعالی کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے جس نے فرون کو موسا کو پالنے پر لگا دی جس نے موسا کے انتظار میں کتنے بچوں کو قتل کر دیا اور وہ اصل بچہ جب آیا ہے تو اس کی ہے کہ بچہ بن اسرائیل کا کہ کسی اور کو دریا میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی کسی کو خوف ہوا ہے تو دریا میں پھینکا بچ لیکن اللہ نے پہلے طے پہ کر دیا تھا فل یوک ہہل یم بساحل دریا اس صندوق کو ساحل پر پھینکنا ہے یعنی یہ نہیں کہا کہ پھینکے گا یہ طے ہو چکا ہے اس میں پھینکنا ہے فل یل ک ہل پانچ چاہے کرے آپ کو کہ ڈال دے اس صندوق کو سائل پر یا خوش ہو و عدو ادولہ اس کو میرا دشمن اور اس کا دشمن لے گا اور پالے گا عقل کرتی لیکن فرمایا القئی تو علیہ کا محبت میں نے تیرے اوپر اپنی طرف سے اتنی محبت ڈال دی تھی کہ دل اس کی عقل کی بات مہان نہیں رہا پلوائے جو فران سے پلوا سکتا ہے موسا کو چور دیجیے یہ جو شیطان نقشے بنا بنا کے رکھتا ہے نا شیتان و یاد تو یہ میرے دراوے ہیں بایا امرکم بلفخشا اور تمہیں شرمنا کرویہ کا کے لیے کہتا ہے جی تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ خواہشیں یہ محبتیں یہ وسوسیں یہ سارے ہمارا سرمایہ ہیں اور مولانا روم کی اس میں یہ ہماری بھٹی کا ایندھن ہے نیکیاں کہاں سے کمائی جاتی کسی چیز کی محبت ہے آپ نے اس کو قربان کر دیا وہ کپڑا ہو سکتا ہے جوتی ہو سکتی ہے کوئی خیال ہو سکتا ہے کوئی نقشہ ہو سکتا ہے کوئی پلاننگ ہو سکتی جو بڑی عزیز ہے آپ اور آپ نے اللہ کی کوئی خاتون ہے اس نے سوچا ہوا کہ میں نے کوئی سوٹ دیکھ کے آئی ہے وہ دکان پر اور دل کو لگ گیا اور اس نے پلاننگ بنایا کہ کل پرسوں میاں کے ساتھ آؤں گی اور یہ لے کے جاؤں گی اور کوئی فقیر آ جاتا ہے کوئی ایسا کیس آ جاتا ہے کوئی کینسر والا مریض آ جاتا ہے کوئی اور ایسا امیڈیٹ کیس آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں آگ لگے اس سوٹ کو اگلے مہینے اللہ نے دیا تو لے لیں گے اور وہ پیسے اس کو دے دیتی اب اگر اس کو اس سے محبت نہ ہوتی تو وہ پیسے دے دیتی تو اتنا سواب نہ ہوتا جتنا اس سوٹ کی اٹریکشن کو اس میں پہنچ لے روند کے تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کو انکانہ اب آکم وہ اب نہ حکم اموال و نک ترخت منہ وہ تجارہ تم تک سونک سادہ مساق نو تردونا حبا اللہ کم اللہ و رسول ہی وہ جہادی تربیتی اللہ و اللہ حدل کو مل فان سقیم تو یہ کیا تردونا تمہیں پیارے لگتے ہو پلٹ پلٹ کے دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ چھوڑا تو پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے اور جب مکہ نظر سے اوجل ہونے والا ہوا تو کھڑے ہو کے فرمایا اے مکہ اللہ کی قسم تو مجھے دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ عزیز زیادہ پسند زیادہ محبوب مگر تیرے باسی مجھے رہنے نہیں دے تو محبت تھی تو چھوڑا سب کچھ چھوڑ دیا مکہ فتح ہوا ڈھابا پلٹ کے آئے یہ مکانات جن پر قبضہ کیا گیا تھا یہ ان کے تھے جب انہوں نے دشمن کو شکست دے دی علاقہ فتح کر لیا تو قانونن تو وہ ان کا قبضہ لے سکتے تھے قانون وہ مکان ان کے تھے وہ اس کا قبضہ لے لیتے تھے اور ان کا ارادہ بھی تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مکان ہے جن کا سودا تم رب سے کر چکے اور پروردگار اس کا ایوز تمہیں عطا کر چکا ہے اور اللہ کی قسم یہ بڑے نفے کا سودا ہے اب ہم یہ سودا واپس نہیں کرتے حضور نے کسر نماز پڑی ہے مکان لے کر مقیم نہیں بنے اگر مکان کا قبضہ واپس حضور لے لیتے حضور مقیم ہو جاتے مکے کے مینا میں پوری نماز پڑتی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خلافت کے زمانے میں مکے میں مکان خریدا وہاں سے شادی کی آپ نے اس کے بعد آپ منا میں جب بھی گئے آپ نے پوری نماز پڑھی اس لیے کہ اب آپ مدینے سے نہیں آتے تھے مکے کے باسی تھے عبداللہ نے عمر رضی اللہ کالانا سے کسی نے پوچھا کہ آپ جب عثمان غنی رضی اللہ کالانو کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو چار رکت پڑھتے ہیں اپنی پڑھتے ہیں تو دو پڑھتے ہیں کیا حکمت ہے فرمایا ان کے پیچھے سے یہ چار پڑتا ہوں کہ وہ مجھ سے زیادہ فقی ہیں ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی دیکھیے اس کا نام ہے اس نے زن وہ دیں یا نہ دیں اصولیا کہ صحابی اپنے عمل کو ریفر کرے یا نہ کرے اللہ کے رسول کی طرف اس کا عمل حدیث ہوتا ہے حدیث مکتو انہوں نے نبی کو ایسا کرتے دیکھا یا نبی کا قول سنا اور وہ نہیں بتانا چاہتے کہ ہمیں حضور نے ایسا کہا اپنے عمل سے دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے اور اپنی دو اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں نے حضور کو یہاں دو پڑتے دیکھا عثمان غنی رضی اللہ تعالی دلیل دی انہوں نے کہا کہ میں تو اب مکے کا باسی ہوں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینے سے آئے تھے آپ نے یہاں سکونت اختیار نہیں کی مکانوں کے قبضے نہیں لیے لہٰذا وہ سٹیزن نہیں تھے مکے کے ٹھیک ہے جی تو وہ سودا آپ نے فرمایا ایک چیز کا تم سودا کر چکے اللہ کی قسم جنت میں ایسی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے کوئی نہر ایسی نہیں ہے کوئی درخت ایسا نہیں ہے کوئی محل ایسا نہیں ہے جس پر اس جنتی کا نام نہ لکھا ہو اور وہ کام نہ لکھا ہو جس کے اسے دیا گیا جیسے ٹرافی پہ لکھا ہوتا فلاں میچ میں یہ حاصل کی گئی فلاں سن میں فلاں کو ہرا کے یہ لی ہر نعمت پہ اس بندے نے فلاں خواہش کو قربان کیا تھا یہ محل بنایا فلاں مسجد میں دیا تھا یہ محل بنا ہے فلاں پیاسے کو پانی پلایا تھا یہ نہر اس کے بد تختی لگی ہو اور جہنم میں کوئی ایسی وادی اور کوئی ایسی بیڑی کوئی ایسی جنجیر کوئی ایسا سانپ بچھو نہیں جس پہ اس کا بندے کا جہنمی کا نام نہ لکھاؤ اور وہ کام نہ لکھاؤ جس کی وجہ سے اس نے فلاں کام کیا تھا یہ بچو مسلط کیا گیا اس نے سود کھایا تھا یہ سانپ مسلط کیا گیا اس نے فلاں کام کیا تھا اس وادی میں بھیجا جا رہا اب سے سودا کر چکے ہو بہتر عوض تم عطا کر چکا ہے اب تم اپنے مکان واپس لو گے تو سودا واپس ہو جائے گا نا اور تم گھاٹے میں رہو گے اس لیے کہ اس نے جو تمہیں دیے ہیں وہ تمہارے وہاں کام آئیں گے اور یہ والے صرف یہاں کے لیے آج جان نکل گئی تو یہ محبتیں یہ خواہشیں یہ وسوسے بری چیز نہیں ہیں اگر ان کو استعمال برا نہ کیا جیسے پیسہ بری چیز نہیں ہے جب تک اس کو استعمال برا نہ کیا اس کا پازیٹو بھی ہے نیگیٹو بھی اس کا مثبت بھی ہے اس کا منفی بھی استعمال اسی طریقے سے یہ سارے خیالات یہ ساری خواہشیں میں نے اچھا اگر کسی بندے کے دل کے اندر اس کی اولاد نہیں اس کے دل میں یہ حسرت ہے کہ میرا بچہ اگر اللہ تعالی مجھے ایک بیٹا تا کر دے میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گا میں بھی اسے عالم بناؤں گا اسی طرح وہ بھی ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کرے گا میں اسے تو وہ ہو یا نہ ہو پر نے اس کے نام اعمال میں ایک حافظ بچے کا سواب لکھ وہ تو خیالوں کا ووپاری ہے تیری خواہشوں کا وپاری ہے ترک کر دو اجر لے لو حالانکہ پتا کوئی نہیں ہے یہ خواہش پوری ہونی تھی یا نہیں ہونی تو بہتر نہیں کہ بندہ اپنے خیالات اپنی خواہشات رب کو بیچ پیدا ہوئی یا مار اگر پیدا نہ ہوتی تو اذر نہ ہوتا یہ ساری ہمارا سرمایہ ہے بری چیز نہیں ہے اگر ان کا استعمال برا آدمی نہ کرے بس ویسے آپ کا لیکن بندہ کہتا ہے رضی تو باللہ رب آمن تو باللہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں بس وہ وسوسہ جو ہے وہ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے اور بندے کو اس کا اجر مل جاتا اتنا بڑا وسوسہ ہے اور بندے نے کہا کہ نہیں مجھے یہ کچھ بھی نہیں میں بس اپنے اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں کوئی گنجائش ہی نہیں پیٹ بھرا ہوا تو لوگ کہتے ہیں جی سونے کا لکما بھی آپ دیں تو آپ نہیں کھاؤں گا خواہش ہمارا رب اتنا کریم ہے کہ اب تنازل کی کوئی ضرورت نہیں اس سے بہترین رب فرورگانے کا مجھے فیس ویلو پہ چیک مجھ سے بہتر رب تمہیں ملے گا کوئی تو وہ بندہ اس بس بسے پہ کہتا ہے رضی تو بل ربن و بل اسلام دین بے محمد ان صلی اللہ علیہ وسلم نبیین و پروردگار اس کو عطا کر دیتا ہے اس سے پہلے اس کے جتنے گنا تھے معاف کر دیتا گویا وہ بندہ آج ہی مسلمان ہو تو بس وسا اس کے لیے خیر بن گیا اس نے تو بلیچ کا کام کیا سارے مال اس میں لیکن صرف یہ کہ بندہ قائم رہے اور اس کو رد کر وآخر الحمدللہ